عليکم و رحمتہ اللہ و بركاتہ صفيں ناشہ ونباشہ باقى تمام ساميں فارن گرامى برادران سب كو شيں موسن اقبار سے سلامت كرتے ہيں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شريف مسلس نمبر پانچ سو چياليس اب ليک ايک سو بیاسی ہے پانچ سو چاليس دعوت شریف کے شروع سے تک كى درست كى تعداد ايک سو بیاسی جو ہے ون ایٹی ٹو اور یہ جو ہے اغاد فتح کا درس ہے اس کے دروش کے تعداد یہ ہم اغاد فتح میں آسماء الحسنہ میں ہیں آجان میں اور اس میں آسماء الحسنہ کے بھی مقدمے میں ہیں آزماءِ حسنیہ میں سے اس کے مقدمے میں ہیں اس میں ہم یہ باعث کر رہے تھے پیارے نبی نے فرمایا اللہ کے نانوِ آسماں ہیں من آسا فقط الفقط دخلجھنا جس نے ان آسما کا احساس کیا بے شک وہ جنت میں داخل ہوا اب اس احساس سے کیا مراد ہے ہاں جس کے سابقہ دو درسوں میں عالم کو توجہ دے دیا بعد نے کہا ان آسما کو جو ہے ایک ایک کو ایک, ایک, ایک, ایک, ایک گن کر سارے آسما کو پڑھے بعد نے کہا ان آسما کو یاد کریں بعد نے کہا اس آسما کے معنی مفہوم کو جب آپ پڑھتے ہوئے ان آسما کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ دل و دماغ میں بھی ان معنی کے مفہوم کو ذہن میں لاتے چلیں ہاں جی تاکہ آپ کے اندر خز خوشو پیدا ہو جائے تو پھر آپ جنت میں داخل ہوگا اور ایک اور قول یہ بھی فرمایا احسا یعنی ان آسماء الحسنہ کے معنی مفہوم کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان کے تقاضے کو پورا کریں ہاں جی جب آپ نے کہا اللہ سننے والا ہے تو اس پر ایمان لایا معنی سمجھا تو پھر آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے یہ ایمان پیدا ہو جائے جب بھی گناہ سامنے آتے ہیں تو بھئی میرا اللہ دیکھ رہا ہے ہاں جی جب بھی گناہ سن سامان آ جائیں تو میرا اللہ سن رہا ہے میرا اللہ جانتا ہے ہاں جی المنطیم انتقام لینے والی حدیث میں عصم کو پڑھیں تو میرے خدا جو ہے اگر میں اللہ کی مجھ سے مجھے انتقام لے گا مجھے سزا دے گا مجھے عذاب ڈالے گا ان چیزوں کو صحیح طریقے سے درخت کریں تو پھر یقیناً جو ہے اور اپنے زندگی کو ان آسما الحسنہ کی روشنی میں زندگی گزاریں ہاں اور یہ یقیناً مشکل کام ہے اور بعض فرمائے ان آسما الحسنہ کو قرآن اور حدیث سے ان آسما الحسنہ آپ اتنا علم پڑھیں کہ قرآن و حدیث آپ ان آسماء الحدما کو نکالیں اور ان کے صحیح معنیٰ ماہوم کو درک کریں اور اس کی روشنی میں خدا کی صحیح معلفات حاصل کریں احساق کا یہ مختلف معنی بیان کیا ہے میں دوسرے سے باریک سے باریک تر بہتر سے بہتر تشریح کیا ہے اور سب سے زیادہ واضح ترین تشریحات جو اس کا ہاں جی امام فخر الدین رازی نے اپنے جواسمہ الحسنیہ کی کتاب میں انہوں نے جو ہے عوامی البینات نامی کتاب میں انہوں نے کیا اس کے حوالے سے میں ناولوں کو چار احسا کے چار معنی بیان کیا اب انہیں چار معنی کی روشنی میں آج کے درست میں ایک اجمالی تبصرہ ہے بندہ کی طرف سے وہ تبصرہ یہ ہے ہاں کہ کیونکہ بندہ اللہ کے آسما و صفات پر یہاں جی آساں کی توجہ کی روشنی میں بندہ اللہ کے آسما و صفات پر ہاں جی آگاہی پیدا کر لیں یعنی اس کا آسما و صفات اچھی طریقے سے سمجھیں اور اللہ کے معرفت کم و بیش حاصل ہو جائیں اس کو کہ میرا اللہ کیسا ہے وہ بڑا مہربان ہے جاننے والا ہے سننے والا ہے قدرت والا ہے عزت ذلت سب اس کے ہاتھ میں ہے یہ سارے معنی اس کو سمجھیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے اور ان تمام آسمال اور کے معنی اور مبہم کو جان کر ہاں جی جان کر جو ہے اللہ کی معرفت حاصل کریں تو یقیناً یہ بندہ اللہ کی بہتر بندگی کر سکیں گے جو ان آسما کی صحیح معرفت حاصل کریں گے کئی معنیوں کو جھانیں گے جانے ہاں جی تو یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بہتر بندگی کر سکیں گے وہ جب بھی اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے وہ اللہ کو ان تمام آسماء و صفات سے ہاں جی صفات سے پاتے ہوئے حاضر ہوں گے اور مقام احسان کے عالم منزل پر فائز ہو جائیں گے کہ اللہ کو ہمیشہ ہاں جی اپنے تمام احوال کا ہاں جی تہوال پر حاضر و ناظر جانتے ہوئے اللہ کو اس کے صفات جلالی و جمالی سے متصف پاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہوں گے اور اللہ کو ان تمام صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ادراک کرتے ہوئے اس کی بندگی کریں گے جو کہ غایت القصبہ فی الدیت ہے ہاں اللہ کی بندگی کا آخری مقصد یہ کہ انسان اللہ کو اس کے ذات کے صحیح معرفت حاصل کریں اور اس کے سما کا ہو معروفات حاصل کرنے کے ساتھ اس معرفت کے ساتھ اللہ کے حضور میں حاضر ہو اس کی بندگی کریں تو یہ اصل مقصد ہے زندگی کا اور عبادت کو معلوم کا تو اللہ کی بندگی کا آخری منزل و مقصد اصلی ہے یہی بندے مومن کا تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جس اللہ کے ننانو اسماں ہیں من آسا دخل الجنہ ہاں جی سے شریف سے معلوم ہوا کہ آسما الحسنہ کی معرفت جو ہے اللہ کی وجود کے و واعتقات کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کے آسما الحسنہ کی معرفت اللہ کے وجود کے معرفت ایک اللہ ہے ہاں جی وہ بذات موجود ہے اس کو کسی نے وجود نہیں بھاشا وہ واجب الوجود ہے اس بات پر کہ معرفت واعتقات کے بعد اللہ ایک ہے واجب الوجود پر اعتقاد کے بعد اہم ترین معارف میں سے اللہ کے صفات آصما الحسنہ کی معرفت ان کے معنی مفہوم کو سمجھنا کہ اس معروف کے ذریعے بندے مومن اللہ کے صفات پر آگاہی پیدا کر لیتا ہے ان آسما الحسنہ کے معنی مفہوم کو سمجھ کر اللہ کے صفات پر آگاہی پیدا کر لیتا ہے وہ اللہ جس کے سامنے میں جھکتا ہوں وہ کیسا اللہ ہے اور اس کی خوبیاں کیا ہے اس کی کمالات کیا ہیں یہ سب ان آسما کے ذریعے سے کم و بیش آپ کو علم ہو جاتا جو کہ سچی بندگی کا وصیلہ ہے یہ معروف آزمال حسن اللہ کے صفات کی معرفت ہو جاتی ہے اور یہ اس کی سچی بندگی کا ہے کیونکہ معرفت کے نظر میں محبت ہوتی ہے اللہ سے تو اللہ کو پہچانا میرا اللہ اتنی ساری کمالات کا مالک ہے تو اس ذات سے پھر محبت ہوتی ہے اور محبت کا لازمہ کیا ہے طاعت و حرمن برداری ہے جب اللہ کی معرفت ہوگا اللہ سے محبت ہو گیا تو ایک بندہ اللہ ہی کی رضامندی کو چاہیں گے اسی کو ہمیشہ اس کی نگاہ اللہ کی رضا جوئی پر ہوگا ہاں جی فرمان ہے اطاعت اور فرمند بنداری اے ہے اور اللہ کے ہر حکم کی اطاعت اور ہر حکم باللبے لبے کے جو کہ محبت کا لازمہ ہے اور یہی اے نبودیت ہے یہی اے عبادت عبادت کا حاصل مقصد اللہ کی فرم ہے بس اعظم الحسنہ کی معرفت اللہ کے وجود واجبی و مقام احادیت جی مقام احادیت و واحدیت کے معرفت کے بعد جو ہے اللہ کے ہاں جی وجود واجبی ایک وذات واجب الوجود ہے اور وہ احد ہے اس کا کوئی جج نہیں اور وہ ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے کہ معرفت کے بعد جو اس بات کو جاننے کے بعد کیونکہ آکاد میں سب سے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں تو اس کے بعد جو اعلیٰ و انفع الما معرف اصما کی معروفات تو اصمال الحسنہ کی معروفت کی اہمیت ہاں جی اس اسلم کو پھر توجہ دے رہا ہوں تو علفہ اسلام اور علمائے ربانیین جو ہے بش ازمال حسنہ اور اس کی کماقہ معرفت کو نہایت اہمیت دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح ہاں جی نیت اہمیت دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر اسم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہر عصم تو اللہ عرم سطح تک جو ہے ہر عصم اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفحت پر دلالت کرتے اللہ کے ہر عصم اس کی کوئی نہ کوئی پر دلالت کرتی ہے。یا رحیم اس کی رحمت پیدا کرتے یا عالم اس کے علم بردار کرتے یا غفور و اس کے بخشت پیدار کرتے ہیں، یا خالق اس کے خالقیت پیدا کرتے ہیں اور تمام آزما کی نہ کسی صفت پیداس کرتی ہیں تو اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کے اعظم الحسنہ کی معرفت سے اللہ تعالیٰ کے صفات کا علم و ادراک ہو جاتا ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت و کیبریائی اور جلال و جمال اور کمالات کا حقیقی معرفت ہو جاتی ہیں اس طرح اللہ تبار و تعالیٰ کے حضور سر تسلیم خم ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا جب بندہ کو اللہ کی معرفت ہو جائیں گے اسمار حصنا کے ذریعے سے تو بندہ اللہ کے حضور میں سر تسلیم خم ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے کیونکہ معرفت انسان کو مجبور کر دیتے ہیں اور وہ ماں خلاق جن وال انسان ہاں جی اللہ فرما رہے کہ ہم نے انسانوں و جنات کو پیدا نہیں کہ مگر صرف ہماری عبادت کے لیے ہاں جی تو عبادت ہاں اِن عباس نے اس کے معنیٰ معروفت کیا تو معرفت کے نظر میں حقیقی بندگی ہوتی ہے تو عملی تفسیر بند کر رہتا ہے جس مقصد کے اللہ نے ہمیں خلق کیا تھا اب یہ بندہ سچ مشاللہ اللہ کی بندگی کریں گے خود کو اللہ کے حوالے کریں گے اللہ کے ہر ہر حکم باپ لبے کہتے چلیں گے کیونکہ اس اللہ کو پہچان لیا اس کے اسماع اور حوصنہ کے ذریعے سے نے اللہ کو پہچان لیا پہچاننے کے بعد معرفت ہوتی ہے معرفت کے نظرے میں اعت ہوتی اور اعتایت اہنِ عبادت کیونکہ اللہ کی معروفت ہونے پر ہی اس کی حقیقی بندگی ممکن ہو جاتی ورنہ معروفت کے بغیر کی جانے والی عبادت سے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتے اور جنت کے اعلیٰ مقامات تک رسائی ممکن ہاں رسائی ناممکن ہو جاتی ذرا ایک عابد کا واقعہ آتا ہے ہاں جی آپ لوگ سنیں کہ ایک عابد کو اللہ کی طرف سے ہاں اللہ کی طرف سے ہاں جی کئی نعمتوں سے اللہ کی طرف سے اسے ہاں کئی جی, نعمتوں سے نوازا ہوا تھا ضابط کو وہ ایک مسجد میں عبادت کرتا رہتا تھا اس کے قریب میں صاف چشمے کا پانی تھا اس کا کھانا جو ہے اس کا کھان پین یعنی کھانے پینے کی چیزیں ہاں لوگ دیتے تھے الحم اللہ اور اس کی مسجد کے سامنے ایک وسیع و عریض سرسوز و شاداب میدان بھی تھا وہ دن کو روزہ رکھتے تھے دن کو روزہ اور رات بھر عبادت کرتے تھے لیکن فرشتوں نے اللہ کے حضور التجا کیا کہ پرور دگارا تیرہ بندہ ہاں دن کو روزہ اور رات کو جگتے جگتے ہیں تیرا یہ بندہ ہاں جی دن کو روزہ اور رات کو جھگتے ہیں لیکن اس کی عبادت تیری درگاہ درگاہ میں پرواہ نہیں کر پاتا کر پاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے ہم بیچارے بہت محنت کرا لیں اس کی عبادت اوپر نہیں جا رہا ہے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم اس بندے سے ایک سوال کرو ہن اس کے جواب سے تم اس راز کو جان لیں گے سوال یہ کرو کہ اگر اس وسیع و حرث سرسب و شاداب میدان میں اللہ کی طرف سے مزید کیا چیز ہو تو بہتر ہوتا اس میدان میں تو فرستوں نے جب یہ سوال اس سے پوچھا تو کافی دیر غور و فکر کرنے کے بعد ہاں جی کرنے کے بعد کہا اگر اس میدان میں اللہ کے لیے ایک گدا ہوتا ایک ہے گدا ہوتا تو بہتر تھا تاکہ یہ سارے گاث جو ہے ضائع نہ ہو جائیں تو اس کی یہ جواب سن کر فرشتوں نے ہاں جی جان لیا کہ اس بندے کی عبادت میں عالم بالا کی طرف قروش و ثبوت کی طاقت نہ ہونا اس کی خدا کی معرفت سے معروم ہونا ہے کہ وہ اس عظیم ذات کے لیے یہاں ایک ہاں جی گدے کی خواہش کر رہے ہیں اللہ تو جو ہے ہر چیز سے سبھا نہ ہو ہر چیز سے بے نعظ بادشاہ ہے ہاں جی تو اس نے یہاں جو ہے گدے کے خواہش کیا تو اس سے پھر نے سمجھ اس کو اللہ کی تو کوئی معرفت ہی نہیں ہے جب اللہ کی معروفت کے بغیر عبادت کریں گے صرف زمین پہ ہاں سر رکھنے سے تو اللہ سے قریب نہیں ہوتا ہے سر معرفت کے ساتھ رکھیں اس کی عظمت کا ادراک کرتے ہوئے رکھیں اپنی فقر فاکہ کا ادراک کرتے رکھیں اللہ کی جو ہے مالکیت ملکیت حیو قیم ریاست مستقسین ہاں جی عزت اس کے ہاتھ میں اچھا آ, حیات اس کے ہاتھ میں موت اس کے ہاتھ میں جہنم اس کے ہاتھ میں جنت اس کے ہاتھ میں ہماری زندگی کے تمام چیزیں اس کاغذات کے ہاتھ میں ہونے پر آپ کے پاس پکا ایمان ہو ہاں جی پکا ایمان ہو تو پھر جو ہے اللہ قبول کرے گا جب آپ کا اللہ کی بار میں آپ کے دل میں کوئی آڈیا ہی نہیں ایسے جگنے سے کچھ حق نہیں لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور آسماں کی معرفت نہایت ضروری ہے یعنی اللہ کے آسمۂ خوشناہ کی معرفت نہایت ضروری ہے تاکہ اللہ کی عظمت و کیوریائی اور جلالت شان و الو مرتبہ کا ادراک ہو کر اس ذات اقدس کی عبادت کر سکیں یقیناً معرفت کے ساتھ واقع ہونے والی قلیل عبادت و عمل معرفت کے بغیر انجام دینے والی کثیر عبادت سے حال لحاظ سے افضل ہے ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے جان گراہ ہاں جی ہاں جی کے جانے والے ایک رکعت کا وزن بے معرفت کی جانے والے ہزاروں رکعت سے افضل ہوتی ہے ہاں جی لہٰذا ہمیں اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کریں معرفت کا بہترین طریقہ تو اس آیات ہے کونیا میں اس کائنات میں غور فکر عظیم پہاڑوں میں زمین در میں سمندروں میں پانی میں ہوا میں ہاں انسان کے اپنے وجود میں ان میں یہ آیات ہے پونیہ ہی خالم خارج میں میں غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت کریں کریں اللہ کو خوب پہچانیں دوسرا اللہ نے اپنی ہاں جو قرآن میں اپنے بارے میں جو معرفت ہمیں اسما الحسنہ ذکر کیا میں اللہ یہ ہوں یہ ہوں یہ ہوں یا اللہ کے پیارے نبی عالیہ صاحب کا سابقامبیا کے ذرائع سے جو تعلیمات اللہ کے بارے میں پہنچی ہیں ان کے ذرے سے اللہ کی معرفت حاصل کریں پھر بامعارفت اللہ کی عبادت و بندگی کریں گے تو پھر اس میں عبادت میں کوئی جان آئے گی اور وہ عبادت آپ کو دنیا اور دونوں میں کامیابی سے ہمکنار کرے گا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے خوش اس بات ہم آزما الحسنات کی توضیح کی کوشش کریں ہاں مجھے بہتر سے بہتر ان کی توضیحات آپ لوگوں تک پہنچانے کی اور ہم سب کو ان آزما الحسن کی معنی, معنی معفہوم سمجھ کر اللہ کی سچی بندگی کی وہ معت بندی کا اللہ ہم سب کو توحید آمین عرم بنانا